لہذا نفس جو آیا ہے سہم شتاد <الشَّيطان> بس بسا ان کے دلوں میں ڈالا لہما معبور یا نما ان سوات یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجر بمروا تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برامد ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور ہوا پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا حل اللہ تعالی نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس مرد کا پھل کھانے کے نتیجے میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بری کی تمیز کا دلخت ہے اصل میں کہ جس کو کھاتے ہی نیکی اور بری کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے مابین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرا ہے مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح باد شکل یہی ہے کہ اس کے ضمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تا کہ کئی اور معلومات جو ہے ہماری سائنس کے ذریعے سے اکتشافات اور معلومات کا دائرہ اور وصول ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تھا کہ وہ درخت کون سا تھا لیکن یہاں دائر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھیما شہطان کال ماں نہا کما رب و کما نا جہی چھ رہا اور اس نے کہا یہ وسفسا اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ عتکنا ملکین مگر یہ کہیں کہ آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں اوتکون من خالدین یا جا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت اعظم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل مقام کو بھول جاتا ہے نسیات ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسفہ سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو باسما ہوما انی نکما نمین اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت ہی مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے فدندہ ہوما بےغڑو تو دھوکہ دے کر انہیں جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا فدما زا کر شجر تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو بدت نہما سوگات ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں وہ تفقہ یکسفا نے علیہ مامی اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گاٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے تفقہ یکسفا نے گاٹنے لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی شتر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں بنادا ہما رب اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے علم انہ کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں انتل کما شجرا اس درخت سے واقع القما اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے ان شیطان الکما ادومبین کے شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے کالا رب نا غلام انفسنا ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتی کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں ب علم تفر لگا ہوتا رحم نہ من الخاصرین اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ بس ابتداء حضرت ہوا کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ ہوا جو ذریعہ بنی ہیں حضرت آدم کو بھی گمراہ کرنے کا کوئی اشارہ نہ سورہ بکرا میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جمع کوئی جو تسلی کا سیغہ ہے مسلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیک وقت ہے تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نف ہی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایو ایم اوکھموا اور اول بریش ہے یعنی عورت فی نف ہی برائی کی جڑ ہے چونکہ ان کے ہاں رحمانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ روحانی زندگی کے لیے شرط قرار پایا عورت سے قرمر تقلب تعلق جو ہے وہ بڑی گٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورغنایا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجیے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے فتح رقہ آدم و مربی کل ماتن فتح بال حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لئے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں رب بنا ظلم نہ الفسنا و علم تفرلنا و ترخمنا مل خاصری کالا دق و اللہ نے فرمایا کہ اب پترو یہاں سے حبوت کے بارے میں گفتگو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضرورت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماں بین تو سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں ولا کنفی لڑکے مستقروں اور مکاؤ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ساز و سامان ہے ضرورت کی چیزیں ہیں اہین ایک وقت معین تک کے لیے یہ ابدی نہیں ہے ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فرام کر دی گئی کالا فیا تہیون و فیحا تموتون او امین ہاتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فیح تمہتون اسی میں مرو گے من ہات کو خرکور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا باس بادل موت یا بنی آدم قد انزلہ کم وریشا اب یہاں ایک جو یعنی ایک راہبانہ تصور ہی الٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھیے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیوڈس سوسائٹیز جو ہے وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر حیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خام ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لیے اختیار کر دیا ہے یہ خام خواہ شرم کی بات ہے اور یہ شرم ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ بعض جو اس طرح کے یہ ملنگ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی وہ ننگے رہنے کا رواج اور یہ کہ لباس کا ایک تکلف ہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چادروں کا تکلف بھی کیا کرنا ہے بس جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مادرزات برہنہ مرد اور عورتیں جو ہے وہ طواف کرتے تھے اور اس کو بڑا نیکی میں کام سمجھتے تھے بہت وہ سمجھیے کہ اپنی سیلف اینیلیشن یا اپنی نفیئے ذات جو ہے اس کا بہت بڑا مذہب تھا اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے یا بنی آدما آدم کی اولاد کد انزل آل کم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے یو آریشا آتے کم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے وہ ریسا اور تمہارے آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا لباس تکوا زال کا خیر اور اس سے اوپر تیرے کو اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تکوا کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقویٰ کا لباس نہیں ہے تو باس اوقات اور انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کہ اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا کہ جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے آریاتم کاسیاتم تو دواز تقوا ظال کا خیر ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیا ہو تقوی ہو من آیات اللہ لال رہ زک یہ اللہ تعالی کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں یا بنی آدم آیفتند نہ شیطان اے بنی آدم دیکھو تمہارے تمہیں شیطان اب نہ بچلانے لانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج من الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو اس نے نکلوا دیا تھا کما جنت جنت سے یم جنت سے ہوما لباس ہہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا لوری اہما تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیا کرتے ان کی شمکائیں ان نہ یار کم ہو قبیل ہوں ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیل ہوا اس کی قوم اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکتے ہیں تمہیں تم پر داؤ لگاتے ہیں ذرا ہوا و قبیل ہو منہ ہے صلاح جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اننا شیاتین اولیازین لم نے تو شیاتین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہیں جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہ خالی را دیومی گیرت تو وہاں یہ شیاتی ن جن جو ہے آ کر اللہ جمائے گے اضلاع آلو فائے شکند اور جب یہ ایک بے حیا کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے اریا طواف کالو و جنا آبا کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے و اللہ ابانا بےحا اور جب ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریز چلی آ رہی ہے ایک رسم چلی آ رہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا کل اب اللہ اللہ یامن و بلفاشا نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اتقول اللہ مالا تالمور تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے ال امر ابی بالکش کہہ دیجیے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وہ عقیم وجوہ کو مسجد اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے اور زرف زمان بھی ضرف مکان بھی مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان کو بھی مسجد ہے و دون مخلصی ندین اور اس کو پکارا کرو اس سے دعا کیا کرو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالی سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وہ اعضا سالک عبادی انی فنی قریب اجیب و دعوتان فل جستی بولی میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا خود خلوفی سلم کا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ مغلسی نل الدین اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اساتذہ کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوں گی لیکن لاتا تعالیٰ مخلوق فی معصیت خالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو بد او مخلسین اللہ الدین کما مدا کم جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریق ان ایک گروہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے وہ فریق الحق علیہم مضلع اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کی ضد ان کی ہردرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں حق علیہم اضلاع ان نہ ہم اولیاء اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ب یا سبون اندوم اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں یا بنی آدم خذو زینا تکم اندل مسجد تمہارا پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خدو زینا یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا ایشا تمہارے لیے آرائش ہے تمہاری لیے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لیے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہن کر آئے ہمارے یہاں عام طور پر اولٹی نوش چلتی ہے دفتر جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لباس ہے مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے محلے کپڑے پہن کے چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ نہیں میرے پاس آتے ہو میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہن کراؤ یا بن آدمہ خضو زی نہ تکم دا کلے مسجد کلو و شرب والا تجھ پیو اور اصراف نہ کرو جو کچھ ہیں وہ بھارت اس لیے بنائی ہے کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے جو اچھی چیزیں ہیں ان نہمصرفین ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضائع کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی دفی ہو رہی ہے کہ جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے چاہے کو پہنا جائے اور بہت, بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نس پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے بوٹا جوٹا پہن کے گزارا ہو جائے گا اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرد آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں ظاہر ہے اچھا کھا ہی نہیں سکتے اچھا پہنی نہیں سکتے یہ اس کا ملتقی نتیجہ ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ ممکن ہی نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین اللہ فرشتے تو نہیں بھیجے گا دن غالب کرنے کے لیے خالی تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے معیار زندگی کو اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رحبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جھیلی بھوک برداشت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رحبانیت کے نظریہ کے تحت نہیں تھے وہ ایک مثبت جہادی نظریہ ہے جدوجہد انقلابی جد و جوہد اور اس انقلابی جد وجہد میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی ریولیوشنری پارٹی اسے یہ سختیاں جھیلنی پڑی ہے. چاہے وہ کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائد ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کی اس کے غلبے کی جدوجہد کی توسیع جو ہے یہ ریاست کے ذمہ آ گئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیئر مانگتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کو مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکل آئے باقی کی طرف سے یہ فرض کفایا ادا ہو گیا ریاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حل نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسوٹس ہے اکیڈمک پرسوٹس ہے ان میں لگے یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفل پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرر بن کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں تو یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لیے کھلے ہوں گے کب جبکہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو بھی لوگوں نے سمجھا ہے اس لیے وہ رہتے ہیں کنفیوژن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب بیویوں کا بھی حق ہے اس کا بھی حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے یا حضور کو پتا نہیں چاہیے میری انواد متحرات کے بھی دین ہیں ان کا بھی کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلا کا معاملہ کر دیا گویا کے تالاب کی دھمکی دے دی یہ کیوں کیوں ہوا کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا ان کو وہ چھوڑ کر آ گئے مکے میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آ گئے گویا کہ قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے نمدین جن کو ہجرت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیزیں دن میں یہ ہے دو چھکلیں مختلف ایک ہے دین مغلوب ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد کرو اقجماتی زندگی کے اندر منسلک ہو کر تن من دھن ان نسلاتی و نسو کی و مایا یا و مماتی لاہ ربرانگی کم سے کم نکالو اپنے لیے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پری گزارا کرنا ہو۔ صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ جسم اور جان کا رشتہ تعلق جو ہے برقرار رہے کام کر سکے آدمی ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے مزید توسیع دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آپ جو ہے انڈیویجلس کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ زیادہ کمائے اور, اور وہ اس کو ثواب کے کاموں میں صرف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوں اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حراب شہر نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی اس رہبانیت کے نظریے کی کل بن ہر زینت اللہ التی اخراج علیہ کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے وقت پر یہ بات رسک اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں کل ہی الدین امن حیات دنیا کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہے خالص یوم القیامہ قیام ہاں دنیا میں وہ قفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھا لو برت لو یہاں پہ جو کچھ کرنا ہے اس لیے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خال ستنگ یوم قیامت کے دن تو یہ خال ستنگ جو ہے اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی شہنی ملے گی غزال کا اس طرح ہم اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قومی یا لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیے